چن اعوذ باللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین اللہ علی محمد وعالی محمد اسلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین و الا اولا دل حُسین و الا اسابل حسین اللّہ ملن قطل عطل حسین و و اولادہی وا صحابہ انصار ہی و اجدادی اذادا امام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم پرزور آزاداری الحمد ہر طرف برپا کر رہے ہیں اور یہ ازاداری اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے ایک تحریک ہے جو دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام کا پیغام در حقیقت کیا تھا اور اس میں جتنا بڑا کردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نبھایا ان کا برابر کا ساتھ دیا ان کے انصار نے ان کے صحابہ نے ان کے ساتھیوں نے جو کربلا کے میدان میں اس قدر چمک رہے تھے کہ امام علی مقام کو کہنا پڑا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے آج اپنے اس پروگرام اصحاب امام حسین میں ہم تیسرے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے آگے کی اور آج میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم خواہ سلام السّلام ورحمۃ اللہ وبرکہ خواہ ہم نے پچھلے دو ایپیسوڈز میں بھی خواہر رزمی کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کی لیکن ہم یہ تمہیدی گفتگو ان کے ساتھ نہیں کر پائے کہ جب رسول اللہ کے صحابی دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جب کہ آپ نائب خدا ہیں آپ حجت خدا ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ تو ان کے ساتھ ہو گئے لیکن رسول اللہ کے جو ساتھی تھے جو صحابہ تھے ان کا کیا کردار رہا افضب الہمن شعدوان الرضیم بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم و بحینستین و خیر و ناصرم معین سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں سچے آزادار میں شمار کرے آمین اور ناصران امام حسین سے درس حاصل کرنے کے بعد ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ناصران امام زمان بن سکیں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ موضوع صرف اس لیے چنا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں بالکل تاکہ ہم اپنے کردار کو تھوڑا سا امام حسین کے مطابق بنا سکیں جیسا جی وہ چاہتے ہیں جی اگر ہم دیکھیں واقعات کربلا میں جو ابتدائی پہلو ہے وہ یہ کہ امام حسین کا کوچ کرنا مشینے جی, سے جی. اور ان کے کوچ کرنے سے پہلے جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ ایک اعلان کیا گیا یزید کی حکومت کا اور ہر جگہ پر یہ بتا دیا گیا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا ہے اور امام حسین کے پاس بیعت کے سوال آنے لگے جس وقت امام حسین نے یہ سنا تھا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا اس موقع پر امام حسین نے یہ جواب دیا تھا دنیا والوں کو کہ اگر हم. اسلام کا حاکم یزید جیسا ہے تو हم. اسلام کا خدا حافظ ہے یعنی پھر اسلام نابود ہو جائے گا جی. اسلام کو مٹا دیا جائے گا جی. اور اس پر زمانے والے یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ جو نبی کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا جو نبی کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے جو نبی کے صحابیوں کا درجہ رکھتے تھے انہوں نے آ کر امام حسین کو یہ مشورہ دیا کہ اے مولا ٹھیک ہے نا آپ ان کی کر لیں بیت اس کی کہ کچھ دن کے بعد تو اسے موت آ ہی جائے گی وہ تو مر جائے گا کچھ دن کے کچھ دن تک اس کی حکومت رہے گی اور پھر آ, اس میں کیا ہی بگڑ جائے گا جب وہ مر جائے گا تو اس کے مر جانے کے بعد حالات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ مولا ایک کام کرے آپ تقیہ کر لیں جی یعنی ظاہری طور پر آپ اس کی بیعت کر لیں اور بادشاہی طور پر جو ہے وہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں لیکن امام حسین نے انکار کیا اور ان صحابیوں کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا وجہ کیا رہی بہت ساری وجوہات میں سے صرف دو وجہ آپ کی خدمت میں جی. کہ امام حسین نے دنیا کی حکومت کا حال دیکھا تھا بالکل اور اس میں سب سے پہلا منظر جو امام حسین نے دیکھا کہ ادھر نانا کی آنکھ بند ہوئی ادھر دنیا والے حاکم بنے اور حضرت زہرا جیسی ہستی پر ظلم اٹھائے گئے لیکن کوئی ایک صحابی رسول ایسا نظر نہیں آیا آیا کہ جس نے اس چیز پر اعتراض کیا ہو کہ کیوں دروازے فاطمہ کو جلایا جا رہا ہے کیوں حضرت زہراب کو اعتراض کیا نہ کوئی حضرت زہرا کا حامی بنا اس کے علاوہ اگر ہم حکومت کا حال دیکھیں تو جو حکومت کی طرف لوگ تھے ان کا عالم یہ تھا کہ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے اہل بیت کی ہستیوں کو مٹا دیا جائے ان کے فضائل کو دبا دیا جائے کچھ ایک ایسے لوگ جو حقیقی شیان علی تھے ان کے علاوہ سارے لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ ان کی عظمتوں کو دنیا تک نہ پہنچنے دیا جائے لہٰذا کیا کیا گیا کہ امیر المومن کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ ایک انسان کو تیار کیا گیا جس کا نام تھا زید ابنِ ثابت انصاری جو یہودی قبیلے سے بلونگ کرتا تھا हم. اس کے باوجود اس کے سر پہ صحرا باندھا گیا کہ قرآن کو اس نے جمع کیا ہے اللہ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی آوری کرنے والے امیر ہیں وہ کہہ جی. رہے تھے کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں میں گھر سے, باہر, گھر سے باہر نہیں نکلوں گا हم. دنیا جانتی تھی کہ کس نے جمع کیا لیکن چونکہ علی کی فضائل کو کم کرنا تھا لہذا اس کے سر پہ سہرہ باندھا گیا آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کرے اور لکھیں کہ فقاہ سبا اچھا آپ لکھیں فقائے سبعہ فقائے سبعہ یعنی سات جو مدینے کے مشہور فقیہ ہیں تو فقاہ صبا کو جو سات نام آپ کو دیے جاتے ہیں ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو امام زین البدین تک زندہ تھے hmm. لیکن اگر ہم نام کو دیکھیں تو ان میں نہ امیر المومنین کا نام ہے نہ امام حسین کا نام ہے Allah نہ امام حسن کا نام ہے کیا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی فقی ہے کیا, بات کیا ہے؟ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی فقی رہا ہوگا کیا? امام حسن کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فقیر کا لقب دیا جا سکتا تھا میں کے کے ہاں فقائے سبا میں نام نہیں رکھا گیا ان کا بلکہ زید ابن ثابت کا فقاہ سبا میں نام ہے زید ابن حارث کا نام فقاہ سبا میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سعید ابن مسیب کا نام فقاہ سبا میں یہ ساری چیزیں امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ حکومت کس طرح سے ظلم ڈھار رہی ہے اور حقیقت کو چھپاتی جا رہی ہے لہذا اگر اب حکومت یزید کے ہاتھوں میں گئی تو پھر اسلام کا کیا ہوگا خدا, خدا حافظ بلکل. ہوگا اسلام کو کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا جس کی وجہ سے امام حسین کو پیمبر کے مشورے کو ٹھکرا کر قیام کرنا پڑا اور امام حسین نے قیام کیا جی یعنی ہمیں واضح کچھ نام ملتے ہیں جو صحابی رسول تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے یہ وضاحت کے ساتھ جو نام آئے ہیں ان کو لیا نہیں جا سکتا یہاں پر فی الحال جی لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ان کا نام انشاءاللہ اللہ آگے لے تو خیر یہ جو مشورہ دیا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے صحابیوں کی طرف سے اور دوسری طرف ہم امام حسین کے انصار کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ فرق کیا نمایاں ہوتا ہے کیا ظاہر ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ابھی حالات ہم نے بیان کیے کہ کچھ صحابی نبی ایسے تھے قیام امام حسین کے موقع پر جی جنہوں نے امام حسین کو بیعت کا مشورہ دیا یا یہ کہہ رہے تھے کہ تقیہ کر لیجیے لیکن اس کے علاوہ امام حسین کے ساتھ جو اصحاب جا رہے تھے جی ان میں اور بقیہ جو اصحاب تھے ان میں فرق یہ تھا کہ بقیہ جو اصحاب تھے جو امام حسین کے ساتھ نہیں آ سکے کربلا تک جی انہوں نے حکومت کو حق سمجھا لیکن hmm. جو امام حسین کے ساتھ کربلا تک پہنچ گئے انہوں نے ولایت کو حق سمجھا ایک جانب حکومت دنیا تھی hmm. ایک جانب ولایت الہی تھی ان دونوں کا فرق اگر کوئی سمجھ رہا تھا تو وہ اصحاب امام حسین ہے جس کی اچھے. وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب امام حسین کے پاس جو بصیرت تھی اچھا. وہ بصیرت دیگر صحابی حاصل نہ کر سکے اچھا. اور وہ کربلا تک نہیں پہنچ سکے سلام. لیکن یہ ایسے با بصیرت لوگ تھے جو امام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مدینہ چھوڑا بلکہ کربلا تک پہنچے اور اپنی جان کو نثار کر دیا تو ایک جو فرق ہے وہ یہ کہ انہوں نے دنیا تنیا اور الہی کو سمجھائے فرق سمجھائے جب یہ فرق سمجھ سکے تبھی الہی رہنما کا ساتھ دے سکے کیا بات ہے ٹھیک ہے تو ان کی بصیرت کا فرق تھا بہت بالکل اور آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کا جو دنیا میں بیڑا غرق ہو رکھا ہے کہ لوگ نام اسلام سے ڈرتے ہیں اور ایک اسلام و فوبیا کریٹ ہو رکھا ہے اور لوگ برائیوں سے اسلام کو اسوسیٹ کرتے ہیں اس کا اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو جو ہے وہ حکومتوں سے لیا گیا اور دین کو اہل بیت سے اور بالکل وارثین سے نہیں لیا گیا تو ہاں یہ جو امام حسین کے انصار کے علاوہ چاہے وہ امام حسن حسین علیہ السلام کے ہم صحابیوں کو لے لیں چاہے امیر المومنین کے یا رسول اللہ کے دیگر صحابہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے ولایت اور حکومت کا فرق کیوں نہیں سمجھا جب یہ تو رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار چکے تھے انہیں زیادہ بہتر سمجھ جانا چاہیے تھا بے اور ایک ہی اس کی وجہ ہے ایک ہی اس کا جواب ہوگا اور وہ ہے حب دنیا جب انسان کے اندر حب دنیا آ جاتی ہے تو پھر بصیرت ہوتے ہوئے بھی وہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور ان کے اندر بھی اس قدر حب دنیا تھی دیگر جو کربلا تک نہیں پہنچ سکے صحابی حب دنیا ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جس کے مقابل میں ہم کھڑے ہیں وہ امام حسین ہے یا جن کو ہم تنہا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ امام حسین ہیں نبی کے نوازے ہیں انہوں نے نبی کو ان کے لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے نبی کو ناکہ بنتے ہوئے ان کے لیے دیکھا ہے وہ سب جانتے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوئے ہیں کہ بس بی بی نے کہہ دیا کہ کے کپڑے آئیں گے تو جبرائیل لے کر آئے ہیں یہ سب ان کو معلوم تھا اس کے باوجود چونکہ یہ جانتے تھے کہیں نہ کہیں اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو حکومت ہمیں منصب دے گی ایک, دوسرا حکومت ہمیں انعام دے گی हुँ. اور تیسرا یہ کہ ہمارا کہیں نہ کہیں حکومت سے نام جڑنے کے بعد ایک نام روشن ہو جائے گا दे ہم दे مشہور ہو جائیں گے تو یہ جب دنیا کی محبت ان کے اندر آئی تو اس محبت کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کو ترک کیا اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا لیکن جو امام حسین کے ساتھ چل رہے تھے जी. جو صحابی وہ صرف اور صرف امام حسین کے عاشق تھے جی دنیا کی محبت نہیں تھی حسین کی محبت اور اصل میں حسین کی محبت رب کی محبت ہے رب کی محبت آخرت کی محبت ہے اسی وجہ سے جو رب سے محبت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی جنت کے لیے نہیں ہوتی ہے مم. رب کے لیے ہوتی بلکل. ہے امیر کا وہ جملہ جو مولا سے پوچھا گیا تھا مم. مشہور واقعہ جی. بار بار پڑھا جی. جانے والا جی. مولا آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جانب سے خوف ہے مم. اب جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے مم. تو مولا نے جواب کیا دیا تھا مم. جنت کی مجھے لالچ نہیں بلکل. ہے اس لیے کہ میں جنت کا مالی سب جہنم میں جہنم کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر میرے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں بات. میں عبادت سے اللہی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق, لائق ہے. کیا بات امام حسین کا ساتھ دینے والے صحابی جانتے تھے کہ حسین عشق کے لائق ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری کہ دنیا عشق اور محبت کے لائق نہیں ہے یہ دنیا بے وفا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو دنیا امام حسین کا ساتھ نہ دے سکی وہ ہمارا ساتھ دے گی لہذا بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو ٹھوکر مار کے عاشق امام حسین بن کر ان پر اپنی جان قربان کر دی جائے تو وہ جو ساتھ نہیں دے سکے وہ حب دنیا رکھ رہے تھے اور جو ساتھ دے رہے تھے وہ حب حسین رکھ رہے تھے اور جی یہ ایسی محبت کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی تاریخ میں انسان ڈھونڈتا رہے نابینا ہو جائے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مگر اسے عشق حسین عشق اہل بیت جو ایک دم خالص ہے اس کی مثال میں کوئی اور محبت نہیں ملے گی اور تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یقین نن با خدا جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے یہ میں نے سوال سے بھی لیا تھا کہ کن خصوصیات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ یوں ہی کچھ جذباتی ہو کر ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہہ دیتا کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے نے کوئی اچھا کام کر دیا ہم نے کہا تم دنیا میں سب سے اچھی بچی ہو تو وہ حق نہیں ہوتا hmm. لیکن امام جب یہ کہتا ہے تو وہ کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے تو ان کا اوپینین تو ہم نے جان لیا میں جاننا چاہتی ہوں آپ یہ کس طریقے سے بیان کریں گے کہ کی؟ کن خصوصیات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا جو خصوصیات صحابہ امام حسین میں موجود تھیں ان پر نظر کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ جن کی وجہ سے آج اگر ہم زیارتیں سید الشہدا پڑھیں تو ان زیارتوں میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیارتیں آئمہ سے آئی ہیں جی بقیہ کتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا کیا رسول کے صحابی شہید نہیں ہوئے کیا جی علی کے صحابی شہید نہیں ہوئے ہوئے ہیں نا شہید تو وہ بھی ہوئے لیکن کسی شہید کی زیارت کو ہم کسی امام کی زبان سے نہیں سنتے ہیں یا علماء نے لکھ دیا ہے یا کسی متقی نے لکھ دیا ہے کہ اس طرح سے سلام کیا جا سکتا ہے مگر جب بات شہیدان نے کرب و بلا کی آتی ہے کوئی ایسی خصوصیات ان کے اندر رہی ہوگی جس کی وجہ سے امام معصوم سلام کر رہے ہیں اور سلام کرنے کا جو انداز ہے اس پر بھی نظر کرنا بہت ضروری جی ہے ہم جب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور زارت وارثہ پڑھتے پڑھتے جب ہم زیارتِ شہد... آ سید آ سوری زیارت شہدائے کربلا پر آتے ہیں تو اس کے اس جملے پہ کبھی غور کیا ہے کہ مولا فرماتے چھٹے امام سے یہ زیارت جی آئی ہے جی, جی مولا کیا فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصارہ رسول اللہ اللہ اکبر جی السلام علیکار جی. علیکا عل... علیکم یا انصارہ فاطمت صحیح سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امام حسین کے صحابہ نے کہاں رسول اللہ کے کی نصرت کی تھی زمانہ ان کا زمانہ, ان کا زمانہ جی. ہی... نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے یا ناصر کب بنے تھے हم. امام کے ناصر کب بنے امام حسین کے صحابہ نہیں بنے حضرت زہرا کے ناصر کب بنے ان کا ان کی حمایت کب کی نہیں کی ٹھیک ہے हم. لیکن اس کے باوجود امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ آپ رسول کے ہیں آپ رسول اللہ کے مددگار اے حسین کے اوپر شہید ہونے والے تم وہ ہو کہ جنہوں نے رس، رسول کا ساتھ دیا ہے تم م. وہ ہو کہ جنہوں نے امیر المومنین کی نصرت کی ہے تم وہ ہو کہ جو حضرت زہرا کے ناظر ہے م. اور تم وہ ہو کہ جو امام حسین کی نصرت کر رہے ہیں م. یعنی انہوں نے امام حسین کا ساتھ دے کر صرف امام حسین کا ساتھ نہیں دیا بے شک انہوں نے پورے کے پورے پنجتن کا ساتھ دیا ہے اور جو پنجتن کا ساتھ دے دے وہ رب کا ناصر بن جاتا ہے توحید کا ناصر بن جاتا ہے اور توحید کا ناصر جب یہ بنے ہیں تو خود امام صادق کا اسی جملے اسی زیارت کا جو جملہ ہے میری جان قربان ہو جائے مولا ان کو سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں فیا لئی تنی کن تو کہ اے کاش میں تمہارے ساتھ کربلا میں ہوں جی, جی کون جی کہہ رہا ہے یہ امام اماس امام کس کے لیے کہہ رہے ہیں امام حسین کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا شوہدا کے لیے ہیں شوہدا کے لیے کہہ رہے کی ہیں کی کی کیا رہے بات شوہدا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا حسین کے ساتھ نہیں اور تمہاری منزلت پر فائز ہو جاتا اللہ جس منزلت پر تم ہو وہ منزل مجھے مل جاتا تمہاری منزلت مجھے مل جاتی یعنی کیا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کاش تمہاری طرح مجھے تیر لگے ہوتے اے کاش تمہاری طرح مجھے تبر لگے ہوتے اے کاش تمہاری طرح مجھے سیلیاں ماری گئی ہوتی اے کاش تمہاری طرح سر حسین, سر حسین کا میرا سر بھی ذانو حسین پر ہوتا okay. یہ مقام شہیدان کرب و بلا کا جو ناصران امام حسین بنے جو صحابی امام حسین بنے آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کون سی سفات رہی ہوگی جی. جس کی وجہ سے ایک معصوم امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں بالکل. اور پھر اس کے بعد دوسری زارت, زارت ناہیا پہ آپ جی. آ جائیے امام زمان کس جی. قدر گریا کرتے ہیں زارت ناہیب پہ اور پھر عرت ناہیہ میں صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہے جی امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ ہے جس میں امام زمان نے اس طرح سے ان کو یاد کیا کہ سلام ہو ان پر جنہیں زنجیروں سے جکڑا گیا سلام ہو ان پر جن کا جن کے لاشے بے کفن رہے سلام ہو ان پر جو جن کے جسم بہت کمزور اور لاغر و نحیف ہو گئے تھے یہ کس پر سلام کیا جا رہا ہے یہ شہدا پہ سلام کیا جا رہا ہے کون سلام کر رہا ہے وقف حسین با با سلام کرتے لے بے زا رہا ٹھیک ہے اچھا یہ دو زیارتیں تو ایسی تھیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ صحابی امام حسین کو سلام کرنے والے امام معصوم ہیں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ صحابی امام حسین کو اللہ نے سلام کیا ہے اللہ اکبر زیارت کیا کسی امام سے منصوب ہے کسی امام نے تعلیم کی ہے نہیں زیارت آشورہ کسی امام کے جملے نہیں ہے حدیث قدسی ہے اللہ و اکبر حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث قدسی اللہ کی طرف سے لوہ محفوظ سے جبرائیل زیارت عاشورہ لے کر آئے تھے کیا بات ہے اور اسی زیارتِ عاشورہ کا وہ جملہ جو ہم پڑھتے ہیں السلام علی الارواح حلتی حلت بفنا اقوا انا خط برق کون سلام کر رہا ہے اللہ اللہ سلام کر رہا ہے کس کو شہیدہ نے کربلا کو امام حسین کے صحابیوں کو ان کی نصرت کرنے والوں کو اور مقام کیسا ہوگا اور پھر اس پر اتفاع نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لیے جو جملہ ہے وہ یہ کہ علیکم کو منی جمعہ سلام اللہ بے شک یعنی سلام آپ نے کر لیا جی. اب یہ کہا جا رہا ہے سلام اللہ آبد کس کا سلام اللہ کا. اللہ کا سلام تم پر شہدائے کربلا تم پر اللہ کا سلام ابدی رہے کب تک رہے ما بقی تو بقی اللہ لو جب تک جب تک یہ دن, دن باقی رہے تب تک یہ تم پر سلام جاری رہے اگر اللہ نے اس انداز میں صحابی امام حسین کو سلام کیا ہے تو پھر امام حسین کو حق تھا یہ, یہ کہنے, کہنے کا, کا کہ بے شک کہ جیسے مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے بالکل بے, بے شک. شک اور بہت ہم نے اللہ کی طرف سے جو توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم نے ٹائٹل اپنا اس پروگرام کا جو رکھا ہے بے مثل و بے نظیر اصحاب امام حسین بے شک. علیہ السلام کہ یقیناً اور یہ جملہ بار بار بار بار دہرانے پر بھی جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ اپنی بات کیسے ثابت کی جائے کس طریقے سے اس میں کنوکشن ڈالا جائے لیکن ہماری الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ اور امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب حسین بے مثل بے نظیر اللہ اور اللہ کو بہترین جزا سے نوازے اور وہی دعا جو آپ نے اس پروگرام کے آغاز میں کی تھی کہ اللہ ان تمام فضیلتوں کو بیان کرنے کی بنا پر ہمارے اندر بھی کچھ یہ صلاحیتیں کچھ یہ خصوصیتیں انشاءاللہ شامل حال کر دے کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکیں کہ ہم صرف امام حسین کے اذادار نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ شاء ناصران امام میں بھی ہمارا اور آپ کا شمار کیا جا سکے है بہت है بہت, है بہت شکریہ اقار آپ کا ناظرین گرامی یہ اصحاب امام حسین جو اپنے آپ میں ایسی بے مثل و بے نظیر ہیں کہ رہتی دنیا تک Yeah. <laughs> کبھی بھی ان کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا اور ہم کوشش اس پروگرام کے ذریعے یہی کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس میں کیا کچھ چھپا ہوا تھا وہ کون سی دلائل ہیں وہ کون سی دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ آپ کے انصار آپ کے مددگار بے مثل و بے نظیر ہیں انشاءاللہ اللہ آخری ایپیسوڈ ہمارا اس پروگرام کا لے کر دوبارہ حاضرِ خدمت ہوں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے فی امان اللہ